بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھیں اور حفظان میں رکھیں دین دنیا میں آپ کو سلامہ رکھیں حف الحافت کے سلسلہ درس میں سے آج درس نمبر بابو تحرت اور درخت نمبر تیرنگ اور کتاب میں سے صفحہ نمبر آٹھ ہے اور ستر نمبر تعریباً سات ہے اس میں مختلف مسائل وضو سے متعلق فرما رہے ہیں تو حضرت شاہ سے فرما رہے ہیں کل آپ کو غسل کی واجبات اور سنتیں آپ تک پہنچایا تھا کہ غسل میں کل چار واجبات ہیں اور آٹھ سنتیں ہیں اور اس سے پہلے بتایا تھا وضو میں سات واجبات ہیں اور پندرہ سنتے ہیں ابھی وضو اور غسل سے پہلے کے کچھ احکامات بیان فرما رہے ہیں فرمانے و ماں بہر حال قبل تہارت سغرا و الخبرا فلمارت سغرا یعنی چھوٹی طہارت سغرا چھوٹی کو بولتے ہیں پاکی چھوٹی پاکی سے پہلے یعنی وضو سے پہلے ولقبرا اور بڑی تہارت یعنی غسل سے پہلے وجبۃ الجتنجاء ولاجبرا بلما واجب ہے استنجاء واجبرا کرنا پانی سے استنجا کا معنی کیا ہے پاکی حاصل کرنے کے معنی میں طلب نجابت یعنی پاکی حاصل کرنا اجتبرا کا معنی ہے دوری اختیار کرنا طلب برأت دوری اختیار کرنا یعنی ناپاکی سے خود کو پاک کر کے خود کو ناپاکی سے دور کرنا ہاں جی تو یہ دونوں کام یہ جی خود کو ناپاکیوں کو خود کے جسم سے دور کر کے خود کو پاک کرنے کا یہ عمل کس چیز کے ذریعے سے ہوگا تو بالمائے پانی کے ذریعے سے ہوگا ہاں جی تو ہر میں اس لا اور مخصوص محل کو جو ہے پردے کے مقام کو ہاں جی واش روم جانے کے بعد اس کا پانی سے پاک کرنا واجب ہے شاشر فرمایا پانی سے پاک کرنا واجب ہے وہ عالمِ اسلام کے دوسرے مختلف مطلب حرقے جو وہ مقام سے کو پاک کرنے کے لیے وہ لو پتھر ڈیلا آج کل پیپر وہی استعمال کر لیتے ہیں تو کیا اس سے پاک ہوگا وہ مقام تو شاشر فرماتے ہیں اس سے وہ مقام میں تہارت جو ہے پاک نہیں ہوگا ہاں اس سے گندگی ہلکا ہو جائے گا ہاں جی پاکی کو ہلکا کرنا ہلکا ہوگا لیکن اس سے آگے نہ پھیلے ہم اسے پاکی حاصل نہیں ہوگا شرماتیں والم جان لو انََ استعمال المدری شک استعمال کرنا ڈھیلے کا کا منٹھوک یا بن ٹھوک ہاں جی ولحجر پتھر کا دعا ان کا استنجا کے لیے استعمال کرنا قبل المائی پانی سے پاک کرنے سے پہلے پانی سے استنجا سے پہلے ان کا استعمال کرنا سنتون یہ سنت ہے دور رسالت میں یہ یہ چیزیں تھیں کیونکہ وہ دیہات کا ماحول تھا تو یہ چیزیں ممکن تھا جیسے جو ہے گاؤں میں بھی یہ چیزیں ممکن ہیں چونکہ دیہات کا ماحول ہے ہاں چونکہ وہاں استنجا کرنے کے جگہ الگ ہیں اور واش روم الگ جگہ پر ہے اس لیے وہاں جو ہے یہی صورت ممکن ہے ہاں جی تو شاس فرماتے ہیں لیکن آج کل کے دور میں جو بات ہاں جی ہمارے جو باتھ روم واش روم ہے اس میں تو یہ صورت ممکن ہے نہیں ہے استعمال حضر مدر کا استعمال ممکن ہے نہیں ہے تو کوئی حرش نہیں ہے ممکن نہیں ہے تو چونکہ جو ہے وہ عالم عالم سنت تھا میسر ہو تو ممکن ہو تو, تو فرمایا جان لو استعمال المدر ڈیلے کا استعمال کرنا والحجر پتھر کا استعمال کرنا قبل المائے استنجا کے لیے پانی کے استعمال سے پہلے سنتن ایک سنت عمل ہے کس مقصد کے لیے لطافی لو سے ہلکا کرنے کے لیے ناپاکی کو گندگی کو ہلکا کرنے کے لیے کہ آگے نہ پھیلے تو اس سے صرف گندگی کا ہلکا ہو جائے گا اللہ تنظیمیں نہ اس سے صفائی حاصل ہوگا شاست فرماریں وہ لالت تھیری اور نہ اس سے پاکی حاصل ہوگا یہ دونوں حاصل نہیں ہوگا صرف گندگی ہلکا ہوگا یہ ہمارے شاست کا نظریہ ہیں دوسرے مسالی کا جو ہے اس میں وہ ان سے بعض بعض حالتوں میں اس سے پاکی بھی حاصل ہو جاتی ہیں اور انہیں پانی کی ذرا سے استنجا کرنا نہیں پڑتی ہے یہ کہ خواہش کرتی ہے اور پھر حرماتیں جب ڈیلا استعمال کرے پتھر استعمال کرے تو کتنی عدد استعمال کرنی چاہیے ماتیں والا یا نہصر و اعلیٰ اور کسی عدد پر بھی منحصر نہیں ہے یہ بھی نے سے فرمایا کیونکہ دوسرے مسالک والوں نے کہا کہ وہی تین پتھر استعمال کریں تین کونے والا پتھر استعمال کریں اس کی باتیں ان کی فقی کتابوں میں ہیں اس لیے نے فرمایا کوئی عادت منحصر نہیں ہے حاصل ضرورت استعمال کریں اب آگے فرماتے ہیں و ان کا نالٰ ظاہر کا السن اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے پہ ہاں جی خواہ آزائی وضو ہو خواہ غیر آزائے وضو ہو اگر ہوا آپ کے جسم کے ظاہر ہے لوشن کوئی ناپاک چیز کسی بھی ظاہر سے بھی کوئی ناپاک چیز ہو تو وجب آ واجب ہے تو اس کا جسم سے پہلے پاک کرنا وضو اور غسل شروع کرنے سے پہلے ترتیبی وضو شروع کرنے سے پہلے آپ پہلے اس ناپاک چیز کو دور کرنا واجب ہے پہلے اس کو دور کریں پھر آپ ترتیب سے آرام سے اپنا وضو کرنا ہے تو وضو کریں غسل کرنا ہے تو غسل کریں غزو یہ حکم میں شاست فرماتے ہیں کہ ان کا نہ اگر ہو آپ کے ظاہری جسم کے کسی بھی حصے پر ہاں جی چونکہ یہ تو استجاع کا حکم تو الگ سے ہو گیا اس کے علاوہ بھی باقی جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی خواہ و عزائے وضو ہو یا نہ ہو آزائے وضو تو تمام جسم ہے ہاں جی آزائے وضو کچھ مخصوص جگہ ہے تو فرماتے ہیں کسی بھی جگہ پر جسم کا کوئی نجیس چیز لگا ہو لوز ہیں ناپاک اور نجیس چیز لگا ہوا ہو تو واجب ادواج ہے اس کا اضالہ کرنا اس کا جسم سے دور کرنا وہ بھی استجاس سے وہ بھی وضو کرنے سے پہلے وضو سے پہلے اسی اسی عبارت سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ وضو میں جو ہے پاؤں وضو کرنے سے پہلے پاؤں دھونا چاہیے دہ کر پھر بعد میں آرام سے وضو کریں اس کی ایک دلیل اسی عبارت کو شاست کی خرار دیتے ہیں اس میں کہا جو ہے طارتِ کو قرآب سے پہلے آپ نے جسم کو پاک کرنے کو بولا ہے اس نے پاؤں پہ اگر کوئی نجی چیز لگا ہوا ہے تو اس کو پہلے پاک کرنا چاہیے اس کی ایک دلیل یہی عبارت ہے سیاست کے ہاں جی البتہ جو ہیں بعض ہمارے بھی باجاز کے فقہ کے حاشے پر ہمارے اولمان صبح علماء بھی یہ با باپیر کے مشورے سے بھی لگا ہے اس میں مجبور صورتوں میں آپ کے لیے پاؤں مسئل کے بدلے میں دوہنے کو جائز قرار دیا ہے ہم اگر کسی نے پہلے دوہ لیا پاؤں کو ہاں جی تو پھر اس کے بعد جو ہے جیسے مثلاً سنجا کے چھینٹیں آپ کے پاؤں پہ پڑا آپ نے وہیں باتھ روم میں اس پر پانی ڈالا وہ چونکہ آج کل غسلانے بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں باتھ روم کے ساتھ تو وہیں آپ نے اس کو پاک کر کے باہر نکلا پھر وضو کیا آپ کو وضو بالکل صحیح ہے اور یہ بھی اس لحاظ سے بہتر ہے کہ وہ سنجا کے چھینٹیں آپ کے لباس پہ نہ لگیں شلوار پہ نہ لگیں اس لحاظ سے بھی وہ زیادہ مت اطمینان بخش ہے لیکن اگر پھر بھی جو ہے یہ حکم بعض صورتوں میں میں آپ کے لیے جائز رکھا ہے کہ اگر کسی نے پاؤں بیچنے جائے چھٹیں لگی اس کو پہلے دہنا اس کو مسئلے کو بھول گیا یا کسی اور مجبوری سے نہیں دہایا تو بعد میں وہ مسئل کے بدلے میں اگر دوہ لیں تو اس کا وضو باطل نہیں وضو صحیح ہے لیکن اگر پہلے دوہ لیں تو وہ زیادہ تو پھر اس نے اس حکم پر بھی عمل کر لیا کہ جس پر کہیں بھی کوئی نافاق چیز لگا اس کا پہلے دوہنا واچیف ہے وضو اور غسل سے پہلے تو یہ بھی ایک حکم ہے ہاں ضروری ہے جیسے ماؤں کے خاص پر بچے گود میں ہوتے ہیں بچے پیشاب کرتے ہیں تو آپ کے لباس جسم ناپاک ہو جاتے ہیں تو اس کو پہلے ہی پاک کریں اور پھر آپ نے وضو اور غصول ترتیب سے کرنا ہے اس کے بعد شری نگاہ سے واش روم میں کس طرح روح کر کے بیٹھنا چاہیے ہاں جی اس کے احکامات بتا رہے ہیں فرماتے ہیں یہ بھی شرعی احکامات ہے قبل کا احترام کرنا اسلامی نقطہ نگاہ سے بہت ہی ضروری ہے اس وجہ سے کیونکہ اس طرح ہم نماز میں رخ کرتے ہیں تو اس کو حرمت رکھنا ہوتا ہے تو شاید واجبت واجب ہے فی الخل ہیں بیت الخلاء میں بیت الخلاء میں واش روم میں جب آپ بیٹھیں گے تو واجب ہے بیت الخلاء میں انلاستا بلا یہ کہ آپ رخ نہ کریں قبلہ طاق قبل کی طرف قبلے کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھیں ولا لا تستبی رہا اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھیں ہاں قبل اللہ دون جب آئیں گے اس کا مویہ کا, کا رخ بالکل نہ کریں نہ ہاں نہ جو ہے پیٹ قبل کی طرف ہو نہ آپ کا چہرہ قبل کی طرف ہو جب آپ و بیٹھیں گے تو واجب میں واجف حیف الخلۂ اور واجبۃ الجب واجف بیت الخلاء میں اللہ تصطعبلہ یہ کہ آپ کا رخ نہ ہو قبلتا تا کی طرف اللہ تصادبرا اور نہ آپ کی پیٹھ ہو یہ دونوں حرام ہے قبلے کی طرف رخ کرنا البتہ آج کل بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اپنے گھروں میں جو باتھ روم بناتے ہیں اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہوتی ہے اس پر آپ بیٹھیں گے آپ مجبوراً قبلے کی طرف ہو جاتی ہے ایسے گھروں میں جو ہے گھر کے مالکان پہ واجب ہے اس باتھ روم کے رخ کو بدل دیں یہ واجب ہے شرن حرام ہے کیونکہ ورنہ آپ کے گھر کے تمام لوگ جب بھی باتھ روم بیٹھیں گے آپ کے گھر میں حرام کام ایک ہوتا رہے گا کوئی مہمان بیٹھے گا وہ بھی اس حرام کا مرتبہ ہوگا روزانہ گھر میں ہزاروں سے کئی دفعہ جو ہے ہر آدمی کے جانے کے ساتھ واش روم وہ ہر ایک حرام کا ارتقاب ہوتا رہے گا تو آپ اور میرے گھر میں پھر برکت کہاں سے آئے گا برکت نہیں آئے گی پھر کیونکہ اللہ کے کی حکم کی مسلسل بے مخالفت ہوتے رہے اور خصوصاً کعبہ کی حلمتی ہوتے رہے اللہ اکبر سب سے بڑی چیز یہ کہ اس سے کعبہ کی برحمتی ہوتی ہے کہ آپ اس کی کر کے شرع نے فرمایا واجب ہے قبل کی طرف روح نہ کریں قبل کی طرف پوش نہ کریں تو پوش نہ کرنا واجب ہوا تو پوش کرنا حرام ہوتا ہے پھر اور پھر آپ نے رخ پھر بھی کر لیا تو حرام ہوتا ہے حرام گناہ ہے اس سے قیمت میں ہمیں عذاب ہے قیمت میں سزا ہے اس پر گناہ ہے سزا ہے پلس جو ہے آپ کے گھرم کی بےکات اور خیرات بھی اٹھ جائے گا لہٰذا اگر آپ لوگ ضرور آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں اب اگر کسی گھر میں باتھ روم اس طرح بنایا ہوا کہ قبل کی طرف رخ ہے ادھر آپ بیٹھیں گے آپ کا چہرہ قبل کی طرف ہو رہا ہے یا پیٹھ قبل کی طرف ہو رہا ہے تو ضرور کوشش کریں اس کا رخ چینج کرنے کی اور اس کا رخ چینج کریں اور دوبارہ اس کی تعمیر کریں تاکہ ہر روز جو ہے سارے گھر والے روزانہ قبلے کی بہرمتی کرتے ہیں نہ رہیں قاب قعبے کی توہین کرتے ہیں نہ رہیں اور ایک حرام کا مسلسل مرتخب ہوتے ہیں نہ رہیں ایک واجب کو مسلسل چھوڑتے ہیں نہ رہیں اس سے یقیناً گھر میں خیرات و برکات اٹھ جائے گا ہمیں اور بھی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے اللہ کے گھر کے بے حرمتی ہوتے رہنے سے لہٰذا اس کو خاص طور پر خیال رکھیں زین گرامی کیونکہ میں نے کئی گھروں میں دیکھا ہے قبلہ کی طرف بنایا ہوا ہے تو یہ گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے فرماتے شاخری وان اللہ تعزی اور یہ کہ انسان قضائے حاجت نہ کریں ہاں جی پھر ماہ پانی میں جارین کا نہ اب وہ پانی چل رہا جیسے نہر کی صورت میں اور راکزن یا تالاب کی صورت میں رکا ہوا ہے علمغل با سوائے سمندر میں جب آپ سمندری سفر کر رہے ہیں اور کبھی ہفتہ ہفتہ کبھی مہینہ مہینہ وہی سمندر میں رہتے ہیں تو ان کے واش روم سسٹم بھی وہی سمندر ایک کے میں چلی جاتی ہے تو اس میں آپ کے لیے گناہ نہیں ہے فائن کیونکہ یہ مجبوری ہے اور مجبوری کی مقابل بہت سی حرام چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں لہذا اس کے علاوہ پانی کو ناپاک نہ کریں خواہ رکا ہوا تالاب کا پانی ہو خواہ نہر میں چلتا ہوا پانی ہو اس کو ناپاک کرنا حرام ہے اور یقیناً یہ سلسلہ دیہاتوں میں زیادہ ہوتی ہے تو دیہاتوں میں یہ چرچ ہوا نہر ہے نہر پہ جو ہے یہ چیزیں ممکن ہیں یہ شنجا وغیرہ لوگ نہر میں کرتے ہیں تو اس سے نہر کا پانی نزیز ہو جاتا ہے عورتیں نہر میں گندے بچوں کے لباس دوہتے ہیں ہاں جی جس پر گندگی لگا ہوا ہے تو وہ نہر کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے اس کو گندہ ہو جاتا ہے ایسے بابط حالت میں آگے بھی آئے گا تو یہ چیزیں جائز نہیں اس پانی کو ناپاک کرنا چلتے جو بعد میں لوگ استعمال کرتے ہیں. ایسی صورت و محکم یہ برتن میں پانی لے کے باہر استعمال کریں گندگی کو باہر دہ لیں ہاں جیسے چلتے ہوئے پانی میں نہ دوہیں اور پھر واش روم کے احکامات میں سے یہ ہے ون تصول العلّۃ منظر تو انسانی فطرت میں ہے ہاں جی فطرت جو ہے اور یہ کہ جب وہ روم بیٹھا ہوا ہے بیت الخلاء میں ہیں تو آپ بیت الخلاء سے بیٹھا ہے تو آپ چھپائیں اپنے مقامی پردے کو لوگوں سے میں پردے کو لوگوں سے چھپائیں ہاں جی یہ بھی حکم ہے اس پر بھی خاص طور پر البتہ شہروں میں تو ایسا موضوع نہیں ہے کیونکہ ہر گھر میں الگ ایک باتھ روم ہے بند کمرہ ہے لیکن دیہاتوں میں یہ مسئلہ ہے ابھی بھی ہے ہاں جی چار پانچ آدمی ایک ساتھ بیٹھنے کے باتھ روم بنا ہوئے جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ان کو بتائیں وہاں پر لوگ ہاں جی جا کے اکٹھا بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ان موقعوں کے لیے احکامات ہیں وہاں پر پردہ ضروری ہے پردہ نہیں کریں گے تو وہ بھی ایک حرام کام کا منتقل ہو گیا اور آپ کو اس میں گناہ آئے گا حرام جو ارتقا ہونے سے گناہ آتا ہے ہاں جی چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حرام جس چیز کو حرام کیا اس کی اپنے مخالفت کیا میں ناق کو شروع میں کہا وہ مجھے بناہ ہیں مجھے سزا اور اخاف ہے تو میں نے کلمات کے ساتھ آج کا یہ عزو سے متعلق واجوات تھی جہاں جی اور اس کا کو بیان کریں کل سے جو ہے کل ایک بہت سے عضو کی ریت خلا کے سنتیں ہیں وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے اللہ ہمیں دین کو سمجھ کر دین کو جان کر اور علم کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی کافی عطا فرمائے اور ہمارے قوم کو جہالت سے نجات دلائے آمین یا رب العلم